اب یہ قرآن پاک نے کاغ میت اللہ کہ یجل محرج زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں آپ سمندر کے کنارے پر جائیں وہاں مد و جدر ہے نا کبھی دہرے اوپر آ جاتے ہیں اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوگا مد و جدر کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے بالکل جاہرۃ نادان ہے یہ فطرت کے خلاف ہے اللہ کی مشیت نہیں حالات دن رات کی طرح بدلیں گے کبھی خوشی آئے گی کبھی غم ہوگا یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے بادشاہ بھی بن دیا اور کی طرح خزانوں کا مالک غمگین ہو۔ خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو نہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئی پر نہ یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے اور وہ ظالم نہیں بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا کو پگھلاتے ہیں جس کو میں وہ کرتی کھوٹ الگ کرتی ہے خال سونا الگ کرتی وہ ظلم نہیں کرتی جلا کر کھوٹ کو الگ کرتی دیتی ہے مصیبتیں نہ آئے انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں ہو سکتی اس میں جو تکبر ہے بدماش بنا ہوا خل خدا سے ظلم کرتا صرف مصیبتیں اس کا اثر چکاتی ہیں بھائی ہے, ہے سپر پاور اب کہاں ہے تمہارا اقتدار وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی ہے نہ کچھ طاقت فرعون کو بھی پھر ڈوبتے وقت کہنا پڑتا کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں منہ اور ہارون کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا اب ساری عمر بغاوت اور اب ڈوبتے وقت تو کہہ رہا ماننا پڑتا تو مصیبت نقصان دہ شاید نہیں یقین جانے جیسے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ جب نظر بند کر دیے گئے اور جہانگیر نے دس سالوں میں قید رکھا اکبر بدماش نے دینیں لائی شروع کیا جس کو اب اکبر دی گریٹ کہتے ہیں کہہ رہے وہ دین ٹھیک ہے ہندوؤں کے ساتھ بھی پیار محبت ہندو عورتیں گھر میں لیا جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا ستیہ کیا اب بھی اس میڈم کو جس کو کہتے ہیں نور جہاں اس کی پوتی نے ہندو سے شادی کر لی کئی سید ذاتیوں نے کر لی یہ روشن خیال یہ دی بس دین کہتا کہ کافر کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاح ہو سکتا نہیں اور مسلمان بچہ بھی اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا تو یہ اور نصارہ کی لڑکیاں ہندو بودھوں کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں صرف یہ شادی کو گھر بسانے کا معاملہ نہیں دین کہ آگے ایک پاک نسل چلانی ہے اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ کر جانے ہیں جو اس دین کے جھنڈے کو اٹھائی رکھتے ہیں بنیاد اس لیے یہاں نکاح بھی عبادت تو رسول کریم علیہ السلط نے دین میں ہر یہ بتائی اللہ کو مانو وہ مصیبت سے بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ ان میں بہت فائدہ ہیں ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں دوست کبھی میں ایسی گولیاں دیتے کڑوی جو جی نہیں کھانے وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ کڑوی دعا میں ان کی شفا ہے میرے ساتھ شفیق ہوتے ہیں اب تین چیزیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کا بیان تو کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا وہ خود غیر محدود ہے اس کی شانۂ نہیں بیان ہو سکتا. سادی خود کہتے ہیں کہ مدت تمام گشت و پائیں رسید عمر وقت ختم ہو گیا عمر بھی اخیر کو آ ما ماں ہم در دربل وس مند ہم ابھی تیری تاری کی عربے میں ہیں بیان نہیں ہو سکتا. سمندروں کی شاہی نہیں بیان کرے آج تک یہ میں یہ نہیں سمجھ سکا گئی کہ کائنات کتنی سی جیسے جیسے دور بینیں طاقتور ایجاد ہوتی جاتی ہیں معلوم ہوتا جو جہاں ہم سمجھے بیٹھے تھے اس سے آگے کروڑوں جہان یہ زمین ان کے مقابلے ذرہ بھی نہیں سورج بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں سنبھالے بیٹھا چل رہے ہیں جہان چل رہا تو ایسا خدا اس کی تعریف ختم ہو سکے مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں یہ ڈپریشن جس کا شکار ہیں لوگ مر رہے ہیں یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے ساری دنیا مل کر کانفرنسیں کر لے اور حکومتیں اسکیمیں بنا لے نہیں یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخلوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام مصیبت نہیں ختم ہوئی کسی نہ کسی رنگ میں آئی جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ہی جاتی بیماریاں بڑھ گئی ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں سکتی، کسی نے سونا اور علاج ہی نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب کہتے بس ہو گئے ہم اللہ سے دعا کرو اللہ نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں سے تین باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہیں، ذہن میں رکھیں آپ شفا پا جائیں گے ڈپریشن سے آپ کو صدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں کمرائے پہاڑ بھی گریں گے نا آپ کا دل ہنس خوش ہوں گے بلکہ وہ مجدد صاحب کی بات میں کر رہا تھا اکبر تو مر گیا اسی طا... مگر جہانگیر اسی راستے پر رہا دربار نے سجدہ ہندوؤں کو ساری اجازت مسلمانوں پر کیا آئی کوئی بول نہیں رہا ایسا زمانہ آ جاتا نا کہ حکمران کسی کو کیوں نہیں کرے سب بڑے بڑے علماء تھے مشائق تھے ہندوستان بڑا بڑا تھا اور ریاست سب بس اپنے اللہ میں لگ ہے کوئی نہیں بولتا پاتا اور اللہ اپنے دین کا محافظ ہے نا سرہند جیسی گمنام بستی وہاں ایک درویش پیدا ہوا احمد نامی شیخ احمد سر جس کو ہم حضرت مجد الف ثانی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جب ہزار سال گزر گیا تو دین پر قیامت آ گئی اس وقت کھڑا کیا گیا کہ اب نبی کا زمانہ نہیں رسول کی ضرورت ہے بہت مگر رسول بند ہے ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جب دوبارہ ہزار سال کے بعد دین کو زندہ کریں اللہ نے اس کو ہمت دی توفیق دی وہ مغلیہ سخت جو کلکتہ سے پشاور تک بلکہ کابل تک جی. کون اس کا مقابلہ کر سکتا اللہ کے بندے نے جو خطوط لکھے وہ چھپے ہوئے نا بڑے بڑے رسالے ہی ہیں مکاتی بے مجد رحمتہ اللہ علیہ مکتوبات گورنروں کے نام جنریلوں کے نام ان کی غیرت کو بیدار کیا کہ مسلمانوں نے جان دے کر یہ ملک اس لیے ہی حاصل کیا تھا کہ ہندو راج کرے مسلمانوں پر قیامت آئی ہوئی اور یہ دربار کے وزیر بنے بیٹھے لوگ چونک اٹھے شریک نے ان کے اندر غیرت پیدا کی اب ان کو جو بند کر دیا تھا لوگوں نے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک فقیر ہے جو لوگوں کو باغی بنا رہا قید کر رہا اپنے ساتھ جہاں لشکر اس کا جاتا ساتھ قید ان کو لیے کرتا گیارہ سال گزرے میں حضرت کے قید کاٹ پھر گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر رہا. اپنی طرف سے یہی کہ بس ختم کر دیا کوئی نہیں دین کا کام یہاں کر سکتا مگر وہ لگے رہا اب اس زمانے کے جو خاتے ہیں بات لمبی ہو جاتی ہے یہی مضمون آپ نے اپنے بیٹوں کو گھر والوں کو ساتھیوں کو جو خاتے لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل اللہ پڑھی مان تھا نا آپ فرمایا بچوں پوری زندگی مجھے دین کی باتوں میں وہ لطف آیا نہ نمازوں میں نہ روزوں میں نہ قرآن پڑھنے میں جو اس قید نے مجھے نصیب ہوا یعنی مصیبتوں میں جو لذت آئی جو یہ کڑوی دعا سے جو شفا ہوئی وہ میٹھی گولیوں سے نہیں دل سے لکھی اور پھر آپ دیکھ لیں نا اپنے بیٹے کو لے کر یہ نالق جو جاوید اقبال مجدد صاحب کی قبر پر گئے علامہ اقبال اور وہاں جو نظم لکھی ہے اس میں یہی کہا حاضر ہوا میں شائخ مجدد کی لہد پر وہ خاک جو ہے زیر ذنی مطلع انوار کہتا مٹی کی قبر نہ سمجھو وہ زمین پر آسمان کے سورج کی طرح ایک روشن بناتا اس کی تاریخ پک آتی ہے کہ اللہ کے بندے جب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ آپ ان کے ساتھ ہوتا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس سے گرم سے گرمی ہے حرام. جب پکڑ کر منگوایا دربار میں جاسوسوں کے بتانے پر پیشی ہوئی آپ نے سیدہ نہیں کیا السلام علیکم کہا اب وہاں تو یہ جرم تھا کہ بادشاہ کا السلام علیکم کا سیدے میں پڑھتے تھے علامات پہ کتاب میں لکھ دیں کہ سیدہ تعلیمی جی اس نے کہا آپ نے سجیدہ نہیں کیا فرمایا جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے وہ جہانگیر کے آگے نہیں جھکتا سزا ملی پھر مگر آخر میں یہ ہوا کہ جو گورنر تھا جو جرنیل تھے ان سب نے آنکھیں دکھا دیں انہوں نے کہا جانگی معافی مانگ جج صاحب کو رہا کر اور جو ان کا کہنا اس کے مطابق کر ورنہ آئند سے عین دیں کابل سے لے کر توڑکتہ تھا فقیر کی تاریخ اخلاص سے کوئی لالچ نہیں کوئی کرسی نہیں دین کا غم تھا وہی جہانگیر معافی کے لیے گیا آپ کو آزاد کیا اپنے بچے شاہ جہاں کو مرید بنوایا حضرت کا ہاں اور جو حکم دیا ساری سلطنت نے اس کو جاری کیا اور یہ رخ بدلنے کا نتیجہ یہ ہو کہ جہانگیر کا پوتا ہی دین کو زندہ کرنے والا محی الدین اورنگ زیب عالمگیر پیدا ہو جس نے وہ کام کیا جو عام عالم بھی نہیں کر سکتا اللہ پاک فرماتا ہے معیت تقلّۂ یجل مخرت آپ نے پھر تفسیروں سے پڑھنا میں اشارہ کر کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے میرا حکم مانیں گے اور گواہوں سے بچیں گے وہ سمجھتے ہیں مصیبتوں میں پڑے رہیں گے بھوکے مریں گے معاشی تنگیاں آئیں گی بالکل غلط بات ہے یہ تنگیاں انیکوں کو بھی آئیں گی وہ الگ بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں بہت آرا سے تین چیزیں اور سہارا دیتی ہیں ایک یہ ہی کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے آگاہ ہے جس کو اللہ کے علم میں کا یقین نہ وہ نہیں جانتا کہ جو جہاں چلا رہا ہے اس کو سارے حالات کی خبر ہے جو سمجھے مصیبت یار آ گئی پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں اور ڈپریشن ہی کا شکار نہیں ہوا دور کیا ہوگا جو مانے کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا مالک جانتا کہ یہ ہو رہا اس وقت لیے مصیبت میں ہو خوشحالی پہلے تو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے آگاہ اور باخبر ہے اس کے بغیر تو ایمانی مانی بکرل شان دوسری بات یہ مانے کہ وہ اللہ حکیم ہے پاگل نہیں ہے بیوقوف نہیں ہے نادان نہیں ہے ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے بندوں کو تو ذرا ذرا جب اس کو حکیم ماننے گا دانا جیسے طبیب حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں کیوں بھروسہ ہے کہ یہ دانا ہے ٹھیک کریں تو جی یہ ماننے گا کرلا اگر مصیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا وہ اہم کہ غلط کام کرے دانا انسات ہی یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے دانا بھی ہے مگر وہ یار مہربان نہیں ہے لا پرواہ ہے لوگ مرتے رہیں روتے رہیں جیسے یونان کے دیوتا جو ہیں وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے لوگ جتنا جتنا چیختے تھے انہیں مصیبتوں میں خوشی نہیں, نہیں نہیں وہ رحمان اور رحیم ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت نہیں ہے یہ تین صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے حکم سے ہو اور وہ دانا ہے اور وہ خواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا رحیم ہے مہربان ہے جو اس مصیبت میں ملے گا آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا جو کبھی خشک ہوگا ہی نہیں مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے خوش دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا نا آپ ٹوڑ کر دیکھیں پریشان غمگین گولیاں کھا کر سوئیں گے وہ میں تلّہ یج یہ آتے ہیں جن کا حضور نے کہا ایک یاد کافی ہے لوگوں کے اگر اس کو پکڑے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا حرام نہیں اللہ کے حکم تو اللہ کہتا ہے تو ہوں گی رگڑے تو لگیں گے مگر یاد رکھے وہ یا اللہ مخرج نہ امید بالکل نہ ہو مایوسی کفر ہے میں ایسا یہ ازمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو یہ تو ذاتی ہوگی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے تم بے صبر نہ ہو جانا یج اللہ مخرج اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا وقت آ جائے گا اللہ راستہ کھل جائے گا وہ یرز کھو من حی اللہ یہ سب اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے بھی کچھ مل جائے میں نے اپنے بارے میں دیکھا یہ خدا بشکریار صاحب کے بارے عبدالمارک عبد المارک پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا بچہ خود بھی بہت نہیں. تنگی میں گزارا کرتے اللہ نے اتنا دے دیا اب ان کے پاس کاریں ہیں کوٹیاں میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا ایک روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا اپنے بھائی نہیں دیتے اور اب سب بچوں کے پاس کار رہے ہیں کوٹریاں وہ بھی اللہ کی تھا تو اللہ فرماتا اگر تم گناہ سے بچو گے مجھ سے ڈرتے رہو گے تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے نہیں اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا اور اس پر ایک دعا کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھے اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا وہ بھی مصیبت بہت ہے تو حضرت جبری علیہ السلام نادر ہوئے یہ دعا سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں دور کسی کو بچوں کی ہے کسی کو رشتوں کی بلا کا اصول ہے کیا ہے تو جبری علیہ السلام نے کہا کر کہا یوسف علیہ السلام ہر فرض نواز کے بعد یہ کہہ دیا کریں اور شروع کیا دونوں ہی کام ہو اللہ محمد علی مکھر اللہ پا... اللہ علی من فرا جن مخرجم ورزنی منحصی کے مطابق کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی اسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا اگمان بھی, بھی. وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا باعزت دیر سے نکلے بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا پر یہ صرف دعا کیا کرو اللہ مد علی فرا جنگ محرج میرے لیے گنجائش پیدا کر تنگی ہے مخردہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا ورزنی من نہ صلاح ہے اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کہتا ہے شیطان اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہمیں لے ڈبا نا امیدی اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنیں گے بھائی تمہارا خدا یا تو بالکل آجز ہے یا اسے خبر ہی کوئی نہیں یا وہ احمد ہے یا وہ رحیم نہیں ہے اب کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے سنبھلنے دے مجھے اے نامیدی کیا قیامت ہے شاعر رو پڑا وہ شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا کرتا وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا نا کہ خدا بھی ہاتھ سے نکر رہا میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں تو کہتا سنبھلنے دے مجھے اے نامیدی اے نامیدی دفاع ہو جا سنبلنے دے مجھے اے نامید کیا قیامت ہے کہ دامان خیال ہے یار چھوٹا جائے بس. تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے تنگیاں آئیں گی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کر رہے ہیں ہمیں یار یہ پریشانی نہیں اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا وہ یرز ہو منحصر اور ایسی جگہ سے رکا جو سوچ نہیں سکتی اور اب اس کی دلیل دیتا قرآن میں لاجک ہے بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا پر میں یہ اللہ جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سفرد کر دے گا کہ سارا جان تیرے قابو میں ہے تو جانتا بھی ہے مہربان ہے اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے تو سب کو آج ہی جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے میں یہ توکر اللہ جو اپنے معاملات اللہ کے سفرد کر دیں گے فا و حسب کبھی بھی یہ شکایتیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنایا وہ اس کے لیے پھر کافی ہے تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوط سے پاک وہ کافی ہے تیرے سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے جھوٹے نوہ کی کھائیں گے وہ کافی ہے. ان اللہ بارغ مرے یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی یقین ہو بھی طاقت ہے کچھ کر سکے گا اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر رہے جتنی مرضی تکریریں کرے اس طرح فکرے جوڑنا صرف خدا کا کام موجزانا. انَ اللہ جب اس کے سپرد کر دے گا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا اب تو میری بس ہے تو اس لیے کافی ہے ان اللہ بال وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے سارا اقتدار ہے اس کے پاس اس کی طاقت اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا وہ کمزور ہے کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا اور اسی موقع پر مفت نے واقعہ لکھا کہ حضرت آؤف ابن مالک ایک صحابی تھے سالم ان کا بیٹا تھا کافر اس کو گرفتار کر کے لے گئے اب ماں اور باپ دونوں کے دل کا ٹکڑا تھا بھار گر گیا مصیبت تو حضرت عف حضور کی خدمت میں آئے بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے خدا معلوم کس حال میں زندہ یہ مردہ میں اور اس کی ماں روتے رہے حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر صبر کر اور تم دونوں جو ہے نا میرے بھائی بہن استغفار کی اللہ ہلا ولاق اللہ بلّہ کی قدر میری بہن کو بھی بتا دینا ابھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوال نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے نہ کوئی کسی کو فائدہ لا ہولا ولا کُوا اور اسی لیے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگو تم سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے کہ عرش کا خزانہ کیا وہ مخفی خزانہ ٹریئر گرلا کے پاس نے کہا فرمایا لا ہولا ولا کو. یہ آخری بات ہے لاہور کسی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا ولا کوا نہ کسی فائدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھتے اللہ باللہ. یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے وہ مدد کرے گا انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں تو دروازہ جو تھا کھٹ کھٹایا گیا جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس انہیں کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ باغ کرایا بیٹا بھی آ گیا وہ اونٹ بھی جاتا آ گیا. انہوں نے حضور کو جا کر بتایا کہ اللہ کر سور وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا بچہ بھی آ گیا مال اب کا کیا کریں پر میں حلال ہوں. ہر ہیں ہمارے ان کے ساتھ جنگ ہے ان کا مال ہر طریقے سے راڑ تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ورنہ اگر ان اللہ بالر اللہ اس کو کہتے ہیں جو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اس کے ارادے میں کوئی شاید مزاحم نہیں ہو سکتی وہ کاد جا اللہ قدرہ اب یہ بھی موسیقی دیکھیں کیسے ہار جو ہے نا پرویا ہوا کہ کب ہوگا یہ کام پہ سوچتا ہے انسان کو ٹائم فرمایا کت جا رہ اللہ علیہ الشہ قدر تو اس میں رہ اللہ نے بے اندازہ کوئی شہ نہیں بنائی کہ اس کی کوئی حادی نہیں کوئی انتہا نہیں ہر شہ کے لیے اس نے ایک میاد رکھی ہے ہر شہ پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے وقت ہے بے صبرہ ہو وقت آ جائے گا اور وقت آنے پر انشاءاللہ اللہ جو تو چاہتا ہو جائے گا آرام سے ٹکا رہے اللہ جو کرنا چاہتا کرے اب میں صرف ترجمہ کر دوں اس کے آگے بھی پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں پھر فرمایا کیسی تسلیاں اسی نے جو کہا کہ اللہ نے یار سوچنا کتاب اتارنی ساری ایک وقت تھی حضور پا اتار اور اللہ نے کہا کو کتاب لکھ رہا ہوں تو ایسا کروں نا یہ کتاب نہیں یہ سہارا ہے کہ جب ایک تحریک کو لے کر نبی چار رات ساتھی ویسے حالات پیش آتے ہیں بیچاروں کو رہنمائی کی تسلی کی اسی وقت کوئی پیغام آ جاتا خوشی ہو جاتی ہے دل پھول کی طرح کھیل جاتے ہیں اللہ پیغام دے جاتا کہ گھبرانا نام میں تمہارے ساتھ یہ کو مصروں کی کتاب ہے کہ میں اتار دوں ایک ہی وقت اسی لیے آپ اس میں تکرار دیکھتے ہیں کہ بار بار شاید ہو رہی گی مگر نئے رنگ میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر معیت تقلّہ یا جل مِنْ رہی یسرا جو اللہ سے ڈریں گے اور دین پر قائم رہیں گے یا جل من رہی یسرا اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا یہ مشکل ذرا دور ہو جائے گی ذرا اس کے بعد پھر یہی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی سجہ جال اللہ عباداسرِ یسرا یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں یہ دور بدلتے رہتے ہیں مگر ساتھ آسانی ہے ارابول مائے امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ ہم جب سورہ عالم نشرہ پڑھتے ہیں جو انعامی حضور کو بیان کیا ہم نے یہ بھی کیا اس میں کیا آتا مال اسر یسرا ان مال دو مرتبہ صحت کو دہرایا اور گرامر کے مطابق اسر جو ہے نا دونوں مرتبہ اس پر عرف نام ہے جیسے ہم اے آئے اے, اے این بولتے ہیں ادھر بولتے ہیں کہ یہ ڈی ہے اے بک کوئی کتاب ڈی بک ہوتی خاص معرفہ ہو جاتا آل اسر پھر وہ ہو وہی آل اسر اور یہ قاعدہ ہے ابھی گرامر کا کہ معرفہ اگر دہرایا جائے پہلے بھی آوے پھر دو... وہ ایک ہی ہوگا دو نہیں آدمی ہوں گے وہ وہی وہ رہے گا معرفہ ہو چکا اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے پہلی آیت میں پھر بھی مشکلیں نہیں زیادہ مگر یسرن کو نہ نکرا رکھا دو زبریں تنوین تاکہ جنر رہے بات فرمایا مشکلات بہت تھوڑی ہیں آسانیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ گرامر کے لحاظ سے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ کیوں کیوں بنایا ہوا زندگی میں ایک آدھ دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا ساری عمر تندرستی رہتی ہے اس کا نہیں ذکر کرتا فائنہ معلوس رہی اسرا مطمئن ہو جا تنگی ایک ہی ہے خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت پھر انا مالوث رہی اور انا کے ساتھ ہے ان تاکید کے لئے کہ ضرور بضرور ضرور سمجھ پکا ایمان اور یقین رکھ تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان نہیں آ سکا یقین جانے اللہ اس کی صفات اب اللہ کو مانا تو وہ موت پر سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ ہے کہ حالات سے واقف ہے دانا ہے رحیم ہے قادر مضر ایسا خدا مانیں گے تو بات بنیں گی اگر یہی ہے صرف کہ کوئی ہے اللہ اس سے کیا بنے نہ کوئی اثر ہوگا نہ آپ ہو، کو کچھ سلی ہوگی اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانیں انگنت ہیں اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے میں رکھی ہیں مگر ننانوے بیان کر دی ہیں ننانوے ایسی بیان کر دی ہیں جیسے پھول ہوں گل کے ننانوے ہار بنا ہوا اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھے یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھے ننانوے کہ اللہ کے سو سے ایک کم نام ہیں ان کو سمجھ لو تم ان کو ذہن میں رکھو اور جنت میں داخل ہو. ارتین تار کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے حکیم ہے رحیم ہے قادر ہے کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ آیا کہ اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے پھر مومن اور گبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں وہ سپر پاورز ہیں اقبال کہتے ہیں گربہ اللہ دل اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا اللہ حسمت پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے از حد بے اسباب بےغم بستائی پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے یہ اسباب سمجھ کہتا ہے سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی اسباب کے بارے میں پریشان نہ کچھ بھی نہ ہوگا اس کے حکم سے ہو جائے اب میدان بدر میں آپ دیکھ لیں رسول اللہ کی ساری رات گزری آپ نے اپنے لیے خجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا عریش فوج میدان میں اللہ کرسور سعید میں حضرت صلیق کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سعد میں رو رہے یا ہیو یا قیوم کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ تین سو تیرہ لے آیا مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں گھوڑے ہیں ہزار کی فوج ہے یہ بیچارے نہاتے ہیں اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا پندرہ سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے مدد کروں اتنی آج ہی آپ نے کی کہ آپ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے کر گئی حضرت سے وہ بکر کو رحم ریم آیا انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ رسول بس کریں اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا بس یہی وقت تھا کہ جبلی علیہ السلام انہوں نے کہا تھا یہ حضم الجم دوبر یہ لشکر شکست کھوا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پر صبح ہی نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا یہاں اتبا گرے گا یہاں شہبہ اور وہ نام وہیں گرے ایک رائی برابر کی ادھر ادھر بڑھے گئے وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا اور ستر کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئیں اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے جو میں کہتا تھا اشر یہ ہوگا ہوا حضرت عمر نے پوچھا یہ یارسلا آپ بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں میں اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی انہیں تو بھی بول نہیں سکتے میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح دل پڑے تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا میدان سے ایک مٹھی لی رہتی تھی شاہ حضر کیا کرے پھینک اور قرآن میں بیان آیا ہوا مارما میت, میت جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو, تو نے پھینکی تھی اس مٹھی سے کیا بننا تھا بلا کن اللہ رحم ہاتھ تیرا تھا کام تو اللہ کر رہا سارے اندے ہو گر قتل ہوئے اور ستر خریدی ہوئے تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یاد اللہ حسن نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سارے شیطان کے ڈراویں وہ اللہ کا نام ذکر کر کی طرح اٹھ کھڑا ہو کام وہ خود ہی کرے تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ کتاب اللہ نے اتاری نہ اس سے بڑا کر رسول آیا نہ آئے گا اب اچھی دو نیم دن جن کے بارے میں امام کہتے ہیں جعفر صادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا یہ کوئی بات نہیں کھانے پینے کے لیے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو پوچھے گئے ان دو نعمتوں کا کہ قرآن جیسی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول کیا تم نے ان کا کیا حق ادا کیا